کا کام مکمل ہو گیا جذبے نے کام کرنا شروع کر دیا بہت دیر کیا جناب یا چلو آگل کا کام یہاں پر مکمل ہو گیا جذبے نے کام شروع کر دیا کون سا جذبہ پوسے کے جذبے نے کام کرنا شروع کر دیا کوسے کے جذبہ جو ہے وہ ہوا اور آگے بڑھا جی تو پٹھان آدمی جب گرم ہوتا ہے نا پھر ٹھنڈا تب ہوتا ہے دو باتوں پہ ٹھنڈا ہوتا ہے یا تو یہ پچھل کو کھینچ دے بجوک کے اور گولی نکال کے سب ٹھنڈا ہوتا ہے یا یہاں مجھے پھر ٹھنڈ ہوتا ہے بڑا ٹھنڈا تینوں چبے جب پھلا گیا پھر ٹھنڈا ہوتا ہے اب جو ہے یعنی میں اس بار کو کرنا چاہتا تھا کہ انسان کا استعمال ہے یہ عقل اور جذبے دو کے تحت ہے لہذا دین جو ہوگا وہ عقل اور جذبے دونوں کے لیے ایک کوڈ آف دے گا ایک ضابطۂ حیات دے گا عقل کے لیے بھی جذبے کے لیے جلد و جلد میں نے ایک جذبۂ رضب پر بات کی جذبۂ رضوں کے ساتھ جذبۂ تھاوت ہے سب تک کا جذبہ ہے اس کو پتہ ہے کہ یہ خیر میں کر لوں اس وقت میں ٹوٹ جا سکتا ہوں مجھ پر حملہ ہو سکتا ہے مجھے قتل کیا ہو سکتا ہے میں دان تک اسے نہیں مجھاؤں گا لیکن جب اس جذبات سے جذبات شہبانیاں گرم ہوتا ہے اصل کام نہیں کرتے کر بیٹھتے تو سارا رائے سامنے آ جاتا یہ ڈیو بھی قتل اس کا اشناب بھی قتل اور اس کے بچے بھی قتل اور یہ بھی گرفتاری فالو گرفتار ساری باتیں ہو جاتی کیونکہ ایک منٹ کے لیے اصل جو تھی وہ محلوب ہو گئی جذبہ شہانیا لہذا انسان کے استعمال کا جو کوڈ ہو عظیم کہا جائے یہ وہ جو اس کی عقل اور جذبے دونوں کی تربیت کا پورا سامان کر رہا ہے عقل اور جذبے دونوں کی تربیت کا پورا سامان کر رہا ہے اس کے پاس عقل کی تربیت کا بھی نظام ہو اس کے پاس جذبے کی تربیت کا نظام ہو تو لہذا انسان کا عقل کے تحت استعمال ظاہری ہے اور جذبے کے تحت اس کا استعمال باطنی ہے ہاں جی تو جذبے اور آگے دکھائیں تو رازا اب شاوت ہیلتھ کے جذبے ہیں اس استعمال ہوتا ہے اور اس کے تحت منفی مثبت صفات ہیں کبر، حسد لالچ سینا ریا بغ دشمنی عداوت اس کا پہنچانے کے جذبے یہ انسان کے منفی جذبات ہیں جو اس کے باطن میں جگہ پکڑ لیتے ہیں اور عدل انصاف حیا ہمدردی خرفائی اخلاق یہ مثبت مثبت جذبے ہیں جو اس کے اندر جگہ پکڑتے ہیں تو لہذا دین جو ہے یہ وہ چیز ہو جو اس کے ظاہر اور باطن کی دونوں کی تربیت کا اس پورا نظام دے رہی ہے پھر جو ہے تو اس کو نظام بہندہ جو معیاری نظام دہندہ ہے وہ انبیاء علیہ مسرات اسلام ابھی بھی زمین کو دیکھیں تو زمین پر جو جتنی آبادی ہے اس کا, اس کا اکثر ہی ایسا آسمانی پیمروں کو ماننے والا ہے ایک سیائی دنیا کی آبادی یہ مسلمان ہے ایک سیائی دنیا کی آبادی یہ عیسائی ہیں اور یہ بازی آب? جو ہے کچھ یہود ہیں کیونکہ نین کی نسل بڑھتی ہے اور نہ غیر یہودی اسودن یہودی مذہب میں داخل دا ہو سکتا دو مذہب دنیا میں سے ہیں یہودی مذہب اور ہندو مذہب کہ غیر یہودی اگر یہودی ہو بھی جائے تو وہ کیا ہوگا جی کیا کہتے ہیں سب کچھ گوئن وہ یہودی نہیں ہوگا وہ گوئن ہوگا اور اگر غیر ہندو ہندو بھی ہو جائے تو وہ وہ تو براہن براہمن خشری ویش نہیں ہوگا بلکہ وہ چود ہوگا کیونکہ دونوں مذہب ایسے اس میں یہودی یہودی نہیں ہو سکتا اور غیر ہندو ہندو نہیں ہو سکتا اصلی کو مزہ تو باقی دنیا کے ایک چاہیے آبادی میں یہودی بھی ہیں اور باقی سارے مذاہب اس میں کچھ نہ کچھ باقیات کسی جگہ صابین کی باقیات کسی جگہ مل جائیں گی کہ زمین فرے آدمی تو گویا دو تہائی سے زیادہ آسمانی مزاحب کو مانگنے والے ہیں کیونکہ معیاری نظام انسان کی طرف کے انسانوں کو دیے ہی خبروں نے اب جو ہے دوستو نظام دینے کے لیے دو باتیں ہوں گی ایک شخصیت ہوگی ایک تعلیمات ہوگی آپ کہاں تھوڑے جس جگہ پر مجھے غصہ آئل ہوئے اسلامی جی تو میں کیا بات غلط کر رہے تھے جی شخصیت اور تعلیمات ہوں گی شخصیت ہوگی اور کو دینے کے لیے شخصیت ہوگی ایک اس کی تعلیمات ہوں گی شخصیت جو ہے وہ عملی طور پر کر کے دکھائے گی اور تعلیمات اس کی کیا وہ ریکارڈڈ شکل میں ہوں گی اس لیے مسئلہ صاحب غلط بارکولہ دیں اس کے لیے پر بلایا گیا کی شکل میں وہ دی گئی جو کہہ رہے تھے دراز تک بنی سائر کے پاس محفوظ تھی ایک سندوق تھا سابوت سکینہ تھی سکیرت ثقیرت میرے بالکل عائد ہے تابوت سکینہ میں وہ تختیاں پڑی رہتی تھیں اور انجینئر جو تھی ریسرچ ایگزام کو دی گئی زبو جو گئی تو وہ پیغمبر کی شخصیت جو عملی تفسیر ہوگی اور خاص ریکارڈڈ چیز جو کہ کتاب ہوگی اور پھر اگر کوئی شریف ڈائنیمک ہو چلنے والی ہو تھوڑے وقت کے لیے نہ ہو تھوڑے انسانوں کے لیے نہ ہو ڈائنیمک ہو چلنے والی ہو اور تھوڑے براہور کو دیا گیا ہو تو اس کے لیے آخر تک چلنے کا فول پروف اور مضبوط بندوبست کرنا ہوگا گیارہ سال میں پہلی آئے جو میں نے پڑھی لذی و لذیذ ولزی لذی و لذیذ کا ذکر نہیں تو بلکہ نا ما نانزلہ لال لم یہ دھپک کروا اللہ وہ ذات ہے جس نے اتارا تیری طرف ذکر تھی پہلا سورس ہے اصول دین کے متعین ہونے کا اللہ وزاد ہے جس کو اخارا تمہاری طرف ذکر ذکر کس کو کہا گیا ہے ذکر قرآن پاک کو کہا گیا ہے قرآن پاک جتنے نام ہے قرقان قرقان اس نے قرآن پاک کے نام ذکر دیے نور نام ہے قرآن نام ہے قرقان نام ہے کئی نام ہے ایک نام اس میں ذکر ہے اللہ وزاد ہے جس میں اخارا میری طرف ذکر یعنی قرآن پاک کی تعلیمات لیکن ذکر جو ہے وہ فقط ذکر جو ہے وہ اصولی دین کے لیے بنیادی طور پر تو کافی ہے فقط ذکر جو ہے ان پر پاس اصولی دین دینے دین کے لیے بنیاد تو یہی ہے یہ کافی ہے لیکن اس کو ایک چیز کی ضرورت ہے اسے تو بھائی گینا سے ماںزلے نہیں ہے تاکہ تو بیان کرے اس چیز, اس, تو اس چیز کو جو کہ میں نے نازر کیا ہے ان کے لیے تو گویا ہاؤس کرنے بات کو بیان کرنا ہوگا اس کی تشریح کرنی ہوگی کیونکہ آئین جو ہوتا ہے اس کی چھکیں ہوتی ہیں آرٹیکل ہوتے ہیں وہ تو مختار ہوتے ہیں اور اس کو جب اپلائی کر کے ایکسٹینڈ کیا جاتا ہے اور ہائی کورٹریٹ کا اس کو پروفیشن جو بیٹھتی ہے تو پاکستان بننے کے بعد جو ہمارے پاس ریکارڈ جمع ہوا ہے سپریم کورٹ کے فیصلوں کا وہ کئی ٹرکوں کے برابر ہم باہر ہیں ہائی کورٹ کو جا کر دیکھیں لاہور کو سنگھ کو راجی کو اس پہلے تو چلیے الہباد ہائی کورٹ کو دیکھیں ہاں جی اور وغیرہ فیصلے جو ہوئے ہوئے ہیں اتنا بڑا ریکارڈ وہ شکیں ہوتی ہیں شک کی تشریح کرنی ہوتی ہے آرٹیکل کو ایکسپلین کرنا ہوتا تو بھیا نے نہ سے معلوم تو نہیں تاکہ تو اس کی تشریح کرے جو ان کے لیے نازل کیا ہے ہم جو لہٰذا جو پرویش جو کہہ رہا ہے تو کہ تشریح میں کروں گا اور ہر دور میں اس کی تشریح کرنے کے لیے نیا آدمی ملت کہیں گے تو یہ ایک کا دعویٰ ہے اور قرآن پاک کی سائیک کے انکار ہے کیونکہ قرآن پاک کی انکار آیٹ نے سب سے پہلی تشریح کا حق جو ہے وہ شریعت درندہ عملی شخصیت ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ علی ہے وہ آپ کو دیا ہوا اور وہ حدیث ہے وہ تشریح جو ہے وہ حدیث ہے آپ کی زبان سے مبارک مبارک فرمائی ہوئی کولی حدیث ہے آپ کے بل کو جو صحابہ رام نے دیکھا ہے وہ آپ کی ایک عملی حدیث ہے کسی صحابی نے آپ کے سامنے کام کیا ہے اس کو نے روکا ہے تو روکنے کے بارے میں عزیز ہو گئی ہے کسی کا سابین آپ کے سامنے کام کر دیا کو سیکھا ہے تو کسی کو نہیں کو اس ہو گئی ہے کسی پر آپ نے خاموشی اختیار کی ہے کچھ لوگ اس کو زیادہ محتاط لوگ کو نہیں لیتے ہیں بطور ٹھیک کے اور دوسرے لوگ کہتے ہیں کہ آپ نے خاموشی اختیار کر لی تھی کہتے ہیں اس کو بھی دیا جا سکتا ہے یہ پوری ترتیب ہے آپ کی زندگی ایک عملی ترتیب ہے جس کے نتیجے میں علم عزیز وجود میں آیا ہوا تو ماں دل بھی رہ جائے گی اب آپ کے دنیا میں بھی ایک محدود فکر کے دیا تھا جو نبور کے کل تیئیس سال تو, تو بھائی نے نازی معلوم ہے لیکن تیئیس سال ہو سکا اب اس کے بعد ہزار ہزار سال آپ کی امت میں رہنا ہے سی میں چلنا ہے اب آگے کیا, کیا کام آگے, آگے کیا بندوبست کیا جائے, جائے گا فول پروف اصول کے لیے فول پروف اصول دینے کے لیے آگے کیا کام کیا جائے گا لال یہ تفکروں تفکر تاکہ یہ بھی غور و فکر کریں ایک اور سبجیکٹ کو جو ہے تو عزیز کے بعد ایک اور طبقے کو ذمہ وار ٹھہرایا گیا لال رنگ یہ تھپ تاکہ یہ بھی غور و فکر کریں یعنی جو تعلیمات قرآن کی شکل میں ان کے پاس آ گئی جو تعلیمات عظیم کی شکل مین کے پاس آ گئی اس میں مزید غور و فکر جو ہے شخصیات کیا کریں گی وہ غور و فکر کون کرے گا یعنی؟ اگر جو ہے تو ڈاکٹری کے بارے میں غور و فکر جو ہے وہ پشاور کے کمپاؤڈر شروع کر دیں تو مریضوں کا بیڑا کرو سائبر اسپتال کے میڈیکل افسر بیٹھے ہیں اور کہیں کہ اس اوسپتال میں اسپیشلسٹ جو ہیں وہ پچاس ہیں اور میڈیکل افسر ہم پانچ سو ہیں اور دور جب کا ہے تو فیصلہ وہ ہوگا جو اکثریت کرے گی لہٰذا ہم پانچ سو آدمی ہیں ہم میں سے چار سو پچاس آدمیوں نے یہ فیصلہ کیا ہوگا کہ نسخہ ایسے ہونا چاہیے اور یہ پچاس جو اسپیشلسٹ ہیں نا یہ سارے بے حقوق ہیں کیسے ہونا چاہیے تو کیا اس حصول کو مان لے گا کل اس حصول کو کوئی نہیں مانے گا کہیں گے کہ یہ بات جو ہے یہ اکثریت کی نہیں ہے یہ فوقیت کی ہے یہ بات اکثریت پر فیصلہ نہیں ہوگی یہ بات فوقیت پر فیصلہ ہوگی فرطری فوقیت پر فیصلہ ہوگی فوقیت کے لیے جو ہے تو علمی فوقیت ہوگی تجرباتی فوکیت ہو علمی بوکیت اس کی ہو فیم کی بوکیت ہو تجربے کی بوکیت ہو صرف علم کہا بھی نہیں فیم میں چاہیے اس کی فیملی فیم. فیم جی؟ بوجھ بریک کے بعد آدمی آئے کہ بڑے اونچے درخت پر آگے چڑھ گیا اس کو اتارنا ہے تجا نہ کرو میں آیا ابھی اس کو اتارتے ہیں آیا سروسی نظر کرے کہ اپنے آپ کو مضبوط باندھ لے اس سے باندھ لیا تو بوجھ بریک نے کھینچا اور گرایا زمین پر آدمی کی ہڈیاں ٹوٹ گئی آدمی بھر گئی تھا میں نے تو کئی لوگوں کو اس طرح نکالا ایک قسمت خراب تھی مطلب میں نے تو بہت لوگوں کو دکھا لیا جی تو صرف علم کا بھی نہیں ہے فین بھی اس کے پاس ہو چلو اس طرح ایک اور نتیفہ میں آپ کو سناؤں گی کے ذہن داد ہو جائے اس اگلے میں دور جان کر ایک بات کا بیٹا تھا بڑا جو خوب. بادشاہ کو بڑا غم تھا کہ یہ بے حقوق ہے میرے بعد حکومت کیسے بلائے گا اور اس کے دربار میں جوتشی آیا جوتشی ایک ایسا علم ہوتا ہے جس میں کہ کچھ خوبیہ باتیں معلوم کر لیتے ہیں تجربہ تو سوائے اللہ کسی کو نہیں جائے تو بڑی تو باتیں بتا دیتا ہے تو میرا بیٹا جو کچھ سیکھ لے پھر یہ کامیاب بادشاہ بن سکتا ہے اسے اس کے والے والدین کو سکھایا سکھایا علم مکمل کرنے کے بعد بادشاہ کے دربار میں لیا تو بادشاہ نے کیا جیسے کوئی چیز دکھا دی اور ان کو ہاتھ میں پکڑا جی. اور کہا برخدار میرے ہاتھ میں کیا چیز ہے اس نے کہا گول گول چیز ہے اس نے سلاخ ہے گول گول چیز ہے بیچ سے خالی ہے ایک طرف سلاخ ہے سلاخ میں لگا ہوئے ہیں پتھر بادشاہ بڑا خوش ہوا کی تو دیکھو نا کیسے خوب یہ باتیں بتا رہا تو اس نے کہا برخدار وہ کیا ہے ہاں تو اس نے کہا وہ آٹا پیسنے کی چکی کا پاٹ ہے پل ہے آٹھا پیسے کی چکی کا پارٹ ہے آپ کے ہاتھ میں تو بادشاہ سو سال کی طرف دیکھا کہ آپ بتاؤ اس نے کہا بادشاہ وہ علم تھا جو میں نے اس سکھایا تھا وہ گول گول چیز ہے جن سے طرف لی ہے ایک لگے ہوئے پتھر یہ علم تھا وہ سارا اس نے ٹھیک کرا آگے سیم چاہیے تھا کہ وہ انگوٹ لیے کہتا وہ کہتا کہ انگوٹھی ہے اتنے ہاتھ لوگ لوٹی جا سکتی ہے اس کی چیز اب اگر تیرے بیٹے میں ہے نہیں ہے کہ وہ جب دیکھا لاس گلاس کے لگی تو وہ یا ورہرا تو آیا جلد پر لانچ گرتی چکی کا پاٹ ہاتھ نہیں آتا لیکن اب آپ کے بیٹے کے اندر فہم نہیں ہے تو اس کے لیے تو وہ جو ہے وہ اکثریت پر نہیں ہے فوقیت پر ہے اور فوقیت علمی ہے فوقیت جو ہے وہ اس کی ہے عقلی ہے اور فوقیت تجرباتی ہے تینوں باتوں کا تجربہ ہوگا تب جو ہے فوکیت ڈسائڈ ہوتی ہے وہ آدمی بات کرے گا تو یہ جو فکہاں ہے فکہ اربا یا آپ دس فکہ گزرے ہیں دنیا اسلام میں سترہ سال میں یہ وہ مہا آئی کیو والی شخصیت تھے یہ وہ مہا جیزیس گزرے ہیں جنہوں نے قرآن و عزیز پر غور کر کے اس کے بعد اصول کے لیے جو تیسری بات ضروری تھی ڈالو میتھ کروں تاکہ یہ بھی فکر کریں اس کو انہوں نے پرووائڈ کیا ہے اس کی پروویژن نظر کی ہے ٹھیک ہے جی اور واقعی ایسے ہی نہیں اس بار دنیا کی آبادی جو مسلمانوں کی ہے اس میں ستاسٹھ فیصد لوگ یہ ہنفی ہیں ہنسی اتکا پر ہیں ہنفی پر ستاسٹھ فیصد لوگ اور پندرہ فیصد لوگ جو ہے اچھا شاطی پر ہیں کتنے ہو گئے جی ہاں جی بازی ہو گئے بازی ہو گئے بازی ہو, ہو, ہو گئے اور اس میں تقریباً آٹھ نو فیصد جو ہیں یہ ہیں مالک ہیں مالکی سطح پر کتنے ہو گئے جی میں اور سات فیصد جو ہیں یہ ہملی ہی ہیں کتنے ہو گئے دو فیصد میں باقی سارے لوگ ہیں دو فیصد میں باقی سارے لوگ ہیں اٹھانوے فیصد جو آبادی دنیا اسلام کی ہے یہ چار فوکہ ہائی اربا کے مذہب پر ہے چار فوکا کی مذہب پر ہے بعد میں بڑے جینیس لوگ بھی آئے ہیں ایک علامہ زیادہ یو پی آئے ہیں بہت بہت فال جینیس ہیں ماروانیت پڑے ابھی اور ایک بات مجھے چلے گئی تھی وہ بات کرنے والی شخصیات کے بارے میں ایج و علم اگر تجربہ اور روحانیت اتنی بار روحانیت یہ جنازین سفی رحمتہ اللہ نے کہتے کتنی بار مجھے اتنا علم میں نے کیا اس کو مکمل کیا اتنی بار مجھے حضول اسلامی کی زیارت ہوتی تھی تو اس سے مجھے اندازہ ہوا کہ میں اب دنیا اس میں اس کام پر ہو گیا ہوں کہ اب میں بھی لال نبی طرح کے گروہ میں آ کر امام ہو کر اور میں تشریح کر سکتا ہوں تو کہتے اس بات کا میں نے اعلان کیا کہ پانچ سو ایمان میں ہوں گا اور میں پھر کی میں تو ٹھیک کروں گا جی کیا دنیا اسلام نے مجھے اس بات کا جواب دیا انہوں نے کہا ہم آپ سے جب سوال کرتے ہیں ان سوالوں کا جواب دیں اور آپ اپنے آپ کو ان سوالوں کے جواب کے وقت تو اور پھر آپ بتائیں کہ آپ آیا اس سے تب جواب دے سکتے ہیں نہیں دے سکتے اور پھر ہم آپ کے بارے میں فیصلہ کریں گے آپ خود فیصلہ کریں گے لیکن ان سوالوں کا جب میں نے جواب کی دینے کی میں نے کوشش کی تو مجھے فرمدازہ وغیرہ سوالہ میں میں جواب نہیں دے سکتا جب تک کہ میں ابو اریفا کو اور شادی کو مبالک کو اور احمد مرحمل کو سکتا بعد جب میں جواب نہ دے سکا تو میں نے خود کو بہت اعلان کیا کہ میں اس بات سے پیچھے ہٹتا ہوں اس بات رجوع کرتا ہوں کہ میں واقعی امامت کے مقام کے اہلیت تعریف نہیں نہیں ہوا کر میں ساری میری پالیسی ساری باتیں میرے پاس ہیں کہ میں سارے چودہ پندرہ عدوم کا امام ہوں اور ان میں نے مجھ سے ہاں جی اس کا میں لیڈر ہوں اور میں جو بات سب ساری دنیا اس کو سنتی ہے لیکن واقعی جس پائے کے یہی لوگ گزرے ہیں مجھے ان کے کنسلٹ کیے بغیر اس کا جواب نہ ہو سکا میں اس کے ہوں تو یہ جو ہے یعنی یہ تیسرا گروہ جو ہے وہ لالم یا کرون کا یعنی پھر میں نے آج کیا تھا کہ دین جو ہے خصوصی دین جو ہے وہ صرف جو ہے وہ ظاہر بدن کے استعمال اور احکامات کو پورا کرنے کا نہیں ہے جذبات کو درست کرنے کے لیے اس کے بارے میں فرمایا گیا اللہ وہ کیسے ہے شاید میں نے پڑے گی وہ لذیذ بات ہے رسول ابن جتن والے حمایاتی وہ ذکی ہیں مجالم الخلا الحکم اللہ ذات ہے جس نے کہ ان میں سے امیوں میں سے ایک رسول کو کھڑا کیا محبوس کیا جو پڑھتے ہیں پڑھائے تھے پڑھتے ہیں پڑھائے تھے کرتے ہیں ان کو پاک سکھاتے ہیں ان کو کتاب اور سکھاتے ہیں ان کو حکمت اور دوسری آج میں پہلے کہا گیا والے مایاتی وہ والی کتاب والا وہی وہی <تصفح> غلطی اس پر دوسری تبدیلی اختیار کی گئی ہے کہ پڑھتے ہیں ان پر تھے سکھاتے ہیں ان کو کتاب سکھاتا ہے ان کو حکمت اور کرتا ہے ان کو پاک پاک کرنا پاک اسی سے کرتا ہے الگ الگ چیزیں پاک میں جو گیم ہوئی ہے تز کی الگ الگ چیزیں ظاہری پاکی جگہ پاک بدن پاک کپڑے پاک ٹھیک ہے کھانے بخار وہ پاک پانی جو پی رہے ہیں وہ پاک ہے پاتی کر رہے ہیں وہ پاک ہے یہ تارت ہے تنزیہ کہتے ہیں دل کے پاک کرنے کی کہ دل جو ہے کیبر اثر دادا پینا رہا اس سے پاس دل کے اندر جو ہے اخلاص ہمدردی کر کھائی اور اللہ تعالیٰ کے تعلق کا نور ضرور یہ باتیں اس کے اندر لہذا آپ یہ جو دی اصول دین ہے اصول دین کو بیان کرنے والے اور اصول دین کو عملی طور پر پیش کرنے والے یہ امت میں دو گروہ رہے ایک گروہ جو ہے وہ ظاہری دین کو بیان کرنے والا ہے جسے کہ فقہ امت کہتے ہیں اور ایک گروہ جو ہے وہ باطن کی درستی کو بیان کرنے کو کہتا ہے جس کو صوفیاء امت کہتے ہیں لہذا یہ اصول دین ہمارے پاس چار حالتوں میں اس وقت ہے وہ ہمارے پاس قرآن کی شکل میں ہے جو اس میں جو اصول اور بنیاد ہے وہ ہمارے پاس حدیث کی شکل میں ہے جو تشدی یا حضور سلام کی طرف سے اور وہ ہمارے پاس فکر کی شکل میں ہے جو اس کی تدبیک ہے تشریح کے بعد تصدیق ہے جن کو پریکٹیکلی اس حصول کو اپلائی کر کے اس قبضے کو بیان کرنا وہ تدبیک ہے وہ فکر کی شکل میں ہے اور وہ باطن پر کیسے اپلائی ہو کہ باطنی کی صلاح ہو وہ تصور کی شکل میں ہمارے پاس ہے اس وقت چار محافظ ہمارے پاس جو ہے دین کے پڑے ہوئے ہیں جن پر بہت عظیم کام ہوا ہوا ہے پورا پاک تو بنیاد ہے اس پر کسی کو وہ تو اپنی ذات سے کامل ہے جس پر کوئی ڈب زبردست نہیں بچی جا سکتی حدیث جو ہے اس کی تشریح ہے تو فلی ڈالا جو حدیث جیسے روایت کی گئی تھی وہ ویسے ہی ہمارے پاس موجود ہے جس وقت پرویز نے اس بات کو کہا, کہا کہ ریچن دو سو سال بعد لکھی گئی ہیں اور عام لوگ جو تھے وہ اس بات کو مان گئے اور ان کا خیال ہوا کہ دو سو سال بعد بات چیت کو یاد رہ رہی ہے اور اس کا ڈنکا بن جائے گا پاکستان میں اور لوگ اس کا جواب ماننے لگے علماء لوگ مائی نے اس پر کام کیا ڈاکٹر مدلا صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک بزرگ ہوتے تھے فرانس میں ہماری ملاقات میں بھی دل سے ہوئی ہوئی ہے ڈاکٹر مدلہ صاحب سے بولتا پایا انہوں نے اس بار کو بیان کیا کہ صحابہ کے دور میں روزی ہوتا تھا کہ ہر سا بھی اپنے حدیث جان کرتا تھا دوسرے کو بیان نہیں کرتا تھا کہ میں اس باری نہیں لیتا تھا. <تصفح> پھر جیل کے بعد اس طرح ہوتا تھا <تصفح> کہ دوسرے دور میں آ کر دوسرے دور میں اس ہوتا تھا کہ پھر لوگوں نے کہا کہ اب تو دنیا چھوڑ رہے ہیں ان کی حدیثیں لکھی ہوئی موجود ہونی چاہیے تو لوگ اپنی ادیشیں لکھ لیں کچھ صحابہ حضور کے سامنے لکھا کرتے تھے کچھ حدیثیں آپ نے خود لکھوائی ہی ہوئی ہیں ڈیسائڈ کرائی ہوئی ایک ایسا ہوا ہے جو آپ نے ڈسٹائڈ کرایا ہوا ایک ایسا ہوا ہے جو کے کرام ہوئے بیٹھتے ایک ایسا ہوا ہے جو نصاب کرام زبانی روایت کرتے تھے اور کسی کی دس وزادی کی کسی کی بیس ہیں, ہیں اس وجہ سے جو کہ کہتے تھے کہ ہم اسی کو روایت کریں گے جو الفاظ کے ساتھ ہمیں یاد ہے اس کے علاوہ روایت نہیں کریں گے نے اپنی یہاں تھا کہ ڈاکٹر عزاللہ صاحب نے جو تین ہزار یا پانچ ہزار کا جو صحیفہ تھا صحیفہ سعیفہ حمام ابن منبے نکالا جو ابیر رضی اللہ ابن کے شاگ حمام ابن منبے نے لکھا تھا اور وہ کسی مقصو کی شکل میں کسی لائبریری کے انٹیگز میں کروڑوں روپئے کی مالیت کا وہ پڑا ہوا تھا نکالا اور کہتے وہ منبو کو نکالا سئیفا صابقہ کو نکالا جو کیا تھا تبدیلہ بن بنا تزید میں آپ کے سامنے بیٹھ کر لکھا تھا ڈاکٹر مجلا صاحب کی تحریر ہے کہ میں نے بخاری اور مسلم میں سیفۂ سادگہ کی اور سیفۂمان کے حدیثوں کو جب میں نے دیکھا تو میرا سار ان محدین کی عدمت کے آگے جھکا کہ ان کی کتابوں میں وہ حدیثیں اسی ترتیب پر لکھی ہوئی ہیں جس ترتیب پر ان سیفوں میں کی ایک نمبر پر دو نمبر پر تین نمبر پر جواب لکھے وہ ترسی اسی ترتیب پر بخاری مسلم جائیے ایک حدیث میں صحیح بار سال کا کہ ہمارا مرتبہ نکالیوں نے کہا وہاں پر ایک سو نمبر پر ہے مثلا اور یا ایک سو نمبر پر ہوئی ہے اس ایکٹ میں فرق ہے باقی ان کی جو ہے ترتیب بھی ہوا ہے میں دس سال اس پر میں تقریر کرتا رہا ہوں یونیورسٹی میں اس یونیورسٹی کے اس نمبر سے تقریر کرتے ہوئے میرے ہو گئے ہیں پچیس سال تینتیس سال ہو گئے تقریر کرتے اور بہت سے مجھے چالیس سال ہو گئے اور آپ کی عمر بھی نہیں ہے اس بار میں نے کی بہت صحیح دیکھا یاد ہو پرویز کو اس بات کا پتہ نہیں تھا کہلم کا پتہ نہیں روز وہ تو آپ مانتے نہیں کہتے بہت بڑا آلے ہیں بہت بڑا سالے ہیں بہت بڑا دانشور ہے اگر وہ بات نہیں ہے تو پھر اس نے جھوٹ بولا ہے اور جان بوجھ کر اس گالے نے جھوٹ بولا ہے تاکہ اس کی جھوٹی بات ثابت بتائے تو یہاں تک اس بات کا جواب پھر پرویز پرو پرو پرو مر بھی گیا اور پھر دنیا کے بروزیے تو اس کا جواب نہ دے تو ہمارے پاس اس حال میں محفوظ ہیں آپ فکا جو ہے فکا کیسے متمل ہوا دس وہ کہا کہ پورا خاک گزرے ہیں ہر دور میں نئی باتیں سامنے آتی گئی ان کی تجزیہ سامنے آتی گئی پھر ایک اعتبار کو دیکھیں جو اصلی شخصیت ہوتی ہے وہ جب بیان کر دیا تو تو خود موجود ہوتا ہے اس نے عملی طور پر آدمی کو بیان کر کے بتایا ہوا ہوتا ہے اس کو پتا ہوتا ہے کہ یہ بات اس تناظر میں اس ٹیکس میں کہی گئی تھی اس شاق کو سباغ کے ساتھ اس تناظر میں ایسے ماحول میں کہی گئی تھی مسلمیات لذیذہ بیان کے نظر تھا کہ آپ قبضہ ہو جائیں ایک آدمی نے نوکر رکھا وہ کھانے کی میز پر بیٹھا ہوا تھا اس نے اس کو کہا پانی پائی پانی لاؤ یہ آدمی بالٹی میں پانی لے کر کھانے کی میز آدمی ہوتا ہے فریش سے سر پانی کی بوتل نکال کر گلاس ساتھ لا کر رکھا کرتا ہے کھانا کھایا وہ چلا گیا وہ تو کھانے میں اس نے سے کہا پانی لاؤ وہ دوڑا فریش سے ٹھنڈی بوتل نکالی گلاس لے کر اسے پانی لاؤ اور سے کہا لگے بندے لیٹرین میں جب آ جاتا ہے پانی لوٹے نہیں دیا کرتے اور آپ جو ہے وہ چمل کو پانی دے رہا تھا اس کے نو کا پانی لاؤ وہ لوٹے میں پانی لے کر ہدایت دے جب چمل پانی پانی لگاتے اور پیر ادھر پڑے گیا پلاسٹک کا لرکر کے ساتھ جو کر لا کر دیا کرتے ہیں کہا کہ آگے میں نوکری کیسے کر سکوں گا پانی لاؤ کا جملہ بولتے ہیں اور مانے اس سے جدا جدا ہوتے مجھے کیا پتا کہ میں گلاس میں لاؤں میں باڈی دکھاؤں میں لوڑے میں لاؤں ہاں جی اور میں بوتل میں لاؤں اور میں پیک کھلاؤں میں چھٹی میں نوکری نہیں کر سکتا اب سادی نے پوچھا کہ یار صلاح سب میں میں نماز پڑھ رہا تھا مجھ سے سورے فاتح رہ گئی تھی میری نماز ہوگی گئی تھی نے اللہ سب آتا اللہ بات کرا سور فاتح کے پڑھے کے میں نماز نہیں ہوتی اب مسئلہ انہوں نے پوچھا تھا انہوں نے اپنے اندازی پرست پوچھا تھا میں اکیلے پڑھ رہا تھا اب یہ مسئلہ اس تناظر میں ان کے اکیلے کے لیے بیانگ کی امرادی نماز نہیں پاس بہان گوڑی اب اس وقت سارے تین پر اپلائی کر رہے کہ نا امام جن کے کھڑا اس پڑھنی پڑے گی جیسے کھڑا اس پڑھنی پڑے گی تو اب یہ اس میں ہی نہیں ہوئی ہے یہ بات دھیان نہیں ہوئی ہے پل کے ساتھ مقابلے کے دوسری حدیث گیا کہہ رہا تو امام تو جو ہے ہے اور دوسرا دوسرا کہا کہ قرآن فسٹ جب جائے تو اس کو اور قرآن لگا کر سنو اور خاموش رہو اب آئے تو حدیث زیادہ کبھی چیز ہے وہ کہہ رہی ہے کہ کر جب قرآن پڑھا جائے تمام جب پڑھ رہا ہے تو کو یہ خاموش نہیں تو کم کر لیا ہے تم خاموش ہو جاؤ سنو اس کو اب اس طرح ہو گیا کہ وہ جو بنیادی شاگرد تھے بنیادی شاگرد نے تو آپ آسان ہیں اس کو سیکھا ہوا ہے اس بات کو زیادہ وہ جانتے ہیں کہ مجھے کس طرح نے آپ کا فرمایا ہوا تھا اس ان کو پتہ ہے آپ بات کی آپ کی آپ کے دورانیہ کو 23 سال آپ رہے ہیں آپ کے برائے شاگرد جو ہیں ان کا میکسمم دورانیہ ایک سو سال آخری شادی ایک سو ڈری میں بات پائے ہیں لہذا ہے سو عیدی کے بعد آپ کا اور آپ کے شاگردوں کا دورانیہ پورا ہو گیا اب باقی زندگی کے لیے کیا ہوگا اب باقی زندگی کے اصول کی ضرورت ہو تو پہلے میں نے آپ کو سنا کی اپنی ٹریننگ والا کہا تھا نا ایسے اصول کی ضرورت ہوگی جو واضح لکھا ہوا مدون پورا لیبر چارکی کو تاکہ دور دراز کاش امریکہ میں کو ہو رہے ہیں ان کے پاس اگر وہ اصول پہنچے تو وہ بھی اس کہ ان کو نہ ہو اس کے لیے جو ہے تو کو بیان کرنا پڑا اس کو آپ اثر سر فاتح کی بات بھی لے گی اس کے لیے یہ ہے کہ ہم لے گئے کہ اضافہ قرآن حفظ لمس اللہ جی کہہ رہی ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے تو خاموش کرو سنو گھوڑ کے اور دوسری بات کہہ رہی ہے کہ فخر امت یسرمن کہ نماز کے اندر جتنا قرآن تم کے تمام آسان ہو اتنا فرق لیا کرو لہذا آسان آسان کے لیے ہم دیکھیں گے منیمم کوانٹٹی آف قرآن منیمم وہ چیز جی جس کو قرآن کہا اب اگر میں پڑھوں الحمد ولادہ پڑھا نہ للہ ہے اس پہ علاقہ پڑھا رب اللہ پڑھا عالمی علادہ پڑھا تو یہ قرآن نہیں ہے یہ عربی کے الفاظ اس کے مسئلہ کہ کوئی عورت وہ عالت میں اور بچوں کو پڑھا رہی ہو تو الحمدللہ رب العالمین پڑھائے تو قرآن عزائد ہو گئی الحمدو کو پڑھایا للہ ایک اللہ پڑھایا رب کو اللہ پڑھایا عالمی اللہ پڑھائے اس لیے جائز ہوتا کیونکہ یہ قرآن الفاظ علاقہ کم سے کم قرآن جو نماز پڑھنے کا حکم کرنے پاک قرآن پاک کر رہا ہے وہ تو ایک ہے تو لہٰذر فاتے کا فرض ہونا قرآن سے آسان سے پہلی پہ, اس کا پہلے اس کا معلوم ہونا قرآن سے ہونا چاہیے قرآن تو کر عماد اس رمضن کی قید لگا رہا ہے جتنا آسان ہو اور آسان صرف ایک لہذا اگر لمبی ایک آئے تعدم نے پڑھ لی مسلمان ہوا سے پڑھ لی جس کی نماز ادا ہو گئی ادائی ناقص ہو گئی اس کا واجب جو پورا نہیں ہوا لیکن ادائی ہو گئی ہے اور یہ اس اب اس پر ساری باتوں کو اب رام کے جی کے فاطہ پڑنے کا جو مسئلہ ہے اس کو ساری آیتوں کو میں نے کم ہونے کے چند آیتیں کے لیے ان ساری آیتوں کو ساری آدمی کو سامنے رکھا جائے گی اور سامنے رکھنے کے بعد پر غور کرے گا پر غور بھی کرے گی وہ شخصیت کرے گی جس کا علم بھی ہو جس کا فیم بھی ہو اور جس کا جو ہے تو اور تیسری بات کیا کہی تھی تجربہ بھی ہو اور جس کا جو ہیٹ ہو اور پھر خدا بھی اور اس کو سکوا اور باطن باتوں کی انوری بجور چار باتیں اس کے پاس وہ پہل سکے ٹھیک ہے نا وہ سکے تب وہ جو ہے ہمارے پاس اگر ریکارڈ کی شکست آئی تو پھر ایک آدمی ظاہر طور پر اس کی نماز روزہ حج لگاتے ٹھیک ہے اس کا آؤٹ پھوٹنا میں سب ٹھیک کر رہا ہے دل میں بھرا ہوا حصد سے دل میں بھرا ہوئے پینے سے دل میں بھرا ہوئے ریاض سے کے لیے کی ضرورت نہیں تو اس کے تو نظام تصور کا نظام ہے جو نفر ایسا احساس نصف اور بات کرتا ہے اور یقینیم جو ہے نے کہا ہے ایک تو وہ تجزیہ ہے جو حضور سندر میں جلد میں لگایا گیا ہے کہ باطن کو پاک کرنا ٹھیک ہے باطن کو پاس کرتے ہیں وہ یقین اور باطن کی باغی کا نظام ہے اور وہ صرف ترجمہ تفسیر اور عظیم پڑھنا نہیں یہ بھی آپ کو بتا دوں یہ جو ہے نا بادل کو پاک کرنا یہ صرف ترجمہ تفسیر یہ نہیں قرآن پڑھ لیا عزیز پڑھ لی جی ہو گئی میرے ام. بارو کو میں مشق اٹھائی ہوئی ہے مدیب مومنین اور لوگوں کے گھر میں پانی بھر رہے ہیں آج نے کہا میرے ممین حال کیا کر رہے ہیں انہوں نے کہا کہ کسی ملک کا تاصد آیا تھا اسے میرے عبد الخذ کی تعریف کی مجھے اپنے نفس سے بڑائی محسوس ہوئی میں اس کو دور کرنے کے لیے دھونے کے لیے پانی بھر رہا ہوں تاکہ میرے نفس کو ضلع پا سکے چھوٹے تاکہ اب وہ شاید کچھ بات ضروری تھی تفقیہ کے لیے فقط وہ ترجمہ تفصیل کافی نہیں ہے اس کے لیے یہ بات ضروری ہے ٹھیک ہے بھائی اور اب عنہ راجر گورنر بنے ہوئے ہیں اور, اور انہوں نے سر پر لکڑیوں کے گٹڑ اٹھائے ہوئے ہیں اور جا رہے ہیں اور آوازیں دے رہے ہیں کہ امیر کے لیے رستہ کھولو امیر کا رستہ چھوڑو ایک آدمی جی تنگو سے کہا رستہ اتنا کھلا چھوڑو ہے تمہارے لیے نا اس نے امیر کے سر پر دو گٹھڑ گئے لکڑی کا امیر کے سر پر لکڑی کا کچڑ کیا تاکہ اس کو پتہ چلے کہ گوندری سے جو میرے باطن میں الوہ اور برائی آئی ہوئی ہے وہ تاکہ ٹوٹے اندر میرے بھائی سلکیا سلزیہ کرے صابع کرام نے یہ بات کی ہوئی سلکیا کا مضمون اس بات کو چاہتا ہے ٹھیک ہے نہیں آپ جو ہے اس سلسلے میں چھوٹا سال اتنا بڑا کام ہوا ہے آپ کو میں ایک عجیب واقع سناؤں یہ بڑا برتنگیز ہے ایک تبلیغ میں چار مہینے لگائے ہوئے آدمی آیا اس نے کہا میں آپ سے بے ہونا چاہتا ہوں میں نے کہا کہ آپ خود کامل ہیں آپ کو چار مہینے لگائے ہوئی ہیں آپ لوگ افھائی ہیں آپ لوگ بڑے کامل ہوتے ہیں آپ کو بیچ کی ضرورت نہیں آپ نہ ہے اس میں بیت ہونا چاہتا ہوں بھائی جب اس نے کہا میں نے بیت کر لیا بیگ کرنے کے بعد لفظ کی برائیوں کو جس سے بادی بیٹھ ہوتے ہیں اس پر اصلاح چارمی ہوتی ہے اس دکھا جی میں تو ایک بات کے لیے بیٹھ گیا ہوں میں ایک بات کھلا چاہتا ہوں اور وہ یہ ہے کہ میرے گھر میں میری سانس رہتی ہے اور میری بیوی بھی رہتی ہے ساتھ بھی بہت سے زیادہ نہیں ہے کیا ضرورت میں ہے اس نے میرا بیوی کا سنک ساس کے ساتھ بھی اور بیوی کے ساتھ بھی دونوں کو استعمال کر رہا ہوں یاد میں نے کہا بھائی یہ تو حرمت کے مسائل اس کو کہتے ہیں ماں نے کہا باؤن جو ہے تو جو کہا گیا ہے جس کو تمہارے باپ نے نکاح کیا ہوا ہو اس کے بعد تمہارا نکاح نہیں ہو سکتا تو میں کہا صرف نکاح باندھ لینا نہیں ہے نکاح باندھنے کے بعد اگر یکجا انفکر علاج بھی ہو جائے تو اس کا بیٹا سے شادی کر سکتے کیا ان کو نکاح تو صرف برفان بولے گئے سے نکاح کی ہماری نفاذ ازوانی تعلقات قائم ہونے کے بعد تو اگر الفاظ نہیں بولے ہیں ازوانی تعلقات تم نے قائم کر دیے تو تو عورت جو تھی وہ تمہاری بیوی ہو گئی اس کی بیٹی تمہاری بیوی کیسے زمان نے کہا باقی بڑی بات تو ہے دی آدمی جو ہے تو مجھ سے چلا گیا آپ آدمی بیوی گھر سے نکالے پھر اس بار کو کہ یہ تو اس میں تو قتل ہوتے ہیں ہمارے مسئلہ ہم تو اتنے بیوقوف ہیں دونوں بے وقوف آپ قتل کہ من تلاک نہ ہوتی دیکھ قتل یہاں پر چلا گیا یہاں پر ایک موریہ اسلام صاحب کا مرکز ہے بڑا بیل کی طرف پہلے اسکول ہنکی ہوتا تھا تو اس کے بعد سنکیری ہو گیا تو اس کے بعد علیہ ہو گیا وہاں پر اسے مطلب کچھ اس نے کہا یہ نکال نہیں کیا تھا بسا کر لو نکاح بھاگ آدمی پھر آ گیا پھر آ گیا کب تک صبر کرے کوئی دن صبر ہوا پھر شروع ہو گئے اب اس کا خیال تھا کہ یہ تو لیکن میں ساتھی بھی اصلاح ہوا کرتی ہے چلو یہ بھی ہوا آپ کے ہاتھ پکڑے گئے اسٹار تو نکلنے سے ہوتی ہے چلا گیا سات مہینے سات مہینے میری سلاد سے سات مہینے پھر جب واپس آیا تو آپ پھر میرے پاس آیا ہے چند ناٹا جاتا اس کے بعد گئے تو پھر وہ سوگ ہوتا دونوں کو استعمال کر کے اب بات کیا ہے اوہو آج دوسری ایک بات میں آپ سے کہوں کہ اربا جو ہے نا یہ تشریح ان کے ساتھ تشریق ہے غصول ہے ہم اپنے آپ پہلے سنک اور جماعت کہتے ہیں کہ ہم سنت حضور کی سنک اور جماعت صابۂ اکرام کی تشریح ہے لے کر دین میں چلتے ہیں صابۂ اکرام کی تشریح کو لے کر چلتے ہیں امیر بھاوی عظی اللہ دمن نے اپنے غلام سے کہا کہ میرے لیے ایک اور شادی کرو کیونکہ اللہ والے جو ہوتے ہیں اپنے دل کو پاک رکھنا چاہتے ہیں تو بجائے ایسے کہ بہت مال ہو گیا ہے ساری چیزیں ہو گئی ہیں اور اب دل ریجھ رہا ہے اور دل کہتے ہیں جذبات اٹھ رہے ہیں یا تو جائزہ کرو کھانے پینے اتنا کم کرو کہ نہ چھوٹے اور صرف کر سکو اور یاد اپنے پاپ کو پاک کرنے کے لیے شادی کرو اللہ والے اپنے آپ کو پاک رکھتے ہیں ہماری آپ کی طرح نہیں ہوتے ہیں. تو اخلاق کی ضرورت ہوتی ہے کہ بجائے گندگی کر کے گو کھا کر اس مال کے بجاری کرنے کے اپنے مال کو استعمال کرتے ہوئے اللہ شادی کرا کہ مت نہ سے اور تبھی سنبھالی جائے اسلامی کامی کا بھی اضافہ ہو اور یہ تو گندگی اور گوں کھانا بھی نہ کھانا ان کے لیے شادی کی لڑکی کو لے کر آئے تو یارو میں ایک طریقہ کار اسے آدمی پر بڑھاپا تاری ہونے لگے تو اس وقت اگر اور شادی کرے تو خوافر بیداروں کا آدمی اور عمر کو چلنے کے قابل ہو جاتے تھے ان کا ایک اکمر کا حصول خطرہ کرنا ان کی یہ شادی کر کے لائے گیا ان کی بیوی کو لایا گیا وہ پھر سنبھالؤ گے اس کے ساتھ ان کو لازا ہوا کہ میری شہر ختم ہے میرے احساس آپ ختم نہیں کر رہے ان اس کو باہر نکالا اور اپنے غلام سے کہا کہ اس کو میرے بیٹے یزید کے حوالے کر دیں اس کو اپنے نقاب لے وہ اس کو جب لے جا کر غلام نے جانے لگا یزیداؤ کلانے شادی کو بلا کر لاؤ ان کو بلا کر لایا گیا ان سے کہا اس طرح ہو گیا کہ میں نے شادی کر دی تھی اور میرے ساتھ تنہا ہوگی اس کے بعد یہ ہے تو میں اب اس کو یزید کو دینا چاہتا تھا مجھے شک ہو گیا کہ جب تنہائی ہو جائے تو اس کے بعد تو لکھا باؤ کو نقل ہو گیا تو آپ یزید کے نکاح ہو جا سکتے ہیں اب یہ عزیز کے نکاح مریض سے دوسرے چار ساتھی نے تشدی کر کے بھی آپ جو ہے یعنی اہل عزیز کا ہم نے فرق یہ ہے کہ اہل عزیز کہتے ہیں کہ ہم عزیز کو براہ راست لے کر اور ہمارا مودی صاحب جو آج کل ہمارے مرضے میں تھا وہ تشدح کرے گا اس پر ہم عمل کریں گے ہم کہتے نہیں عزیز کو ہم براہ راست نہیں لیں گے عزیز کو ہم شادی کی تشکیب میں لیں گے چاہوں کہ پہلا شاگر شادی ہے جو تجویز نے مانی جو تجویز کی جو ہم اس نے کیا ہم اس کے مطابق کریں گے تو لہذا یہ عربت مساعرہ جو ہے یہ چاروں اماموں نے یہ صابہ اکرام کی تشریح سے آپ کو بیان کیا ہوا آپ خیر جب چلا گیا میں نے کہا یہ ساری عمر کھاتا رہے گا کیونکہ اس کو روکنے کے لیے فقط وہ مسئلہ ہے جس کو فرق نے بیان کیا ہے, بیان کیا ہے کہ اگر آپ نے جذبات کی شدت میں آ کر عورت کو چھو لیا دیا تو اس کے ساتھ آپ کا نکاح عربت مسائل ثابت ہوگیا اب اس کی بیٹی اگر آپ کے نکاح میں تھی اور آپ نے ساتھ سرچ ہوا ہے تو آپ کو نکاح نکل چکی ہے اب اس کے پاس آپ بازی رہیں گے تو آپ ازواری کر رہے ہیں آپ اس کے ساتھ اب ازواری بڑے آپ نہیں فخر یہ چیز اس کو ہے ورنہ گھر پر مفت کا مال پڑا ہوا ہے اس پر قبضہ بھی نہیں ہو رہا اتنی لیگٹ اور گندی بات کر میں نے کہا کہ کا کہنا ضروری تاکہ اس کو گھاگ احسانات آپ کو پتہ سلیکٹ سے بڑے احسانات ہیں ٹھیک ہے تو میرے بھائی, بھائی دوستو یہ وہ دانش بات پھر فہم اس کے لیے فہم ہوتا ہے رات پڑو اتنے محافی ہے یہ آپ کو پتہ چلے گا دو واقعات ان میں سنا لیتا ہوں کے واقعات ایک آدمی کی اس کی بیوی بی کی رات کو لڑائی جی تو اس کے خاون نے کہا کہ اگر صبح کی اذان سے پہلے مجھ سے بات نہ کی نا مجھ تو اسے فوراً جواب میں آ کے سکھا کر میں نے صبح کے پہلے اس سے بات کی نا تو سارے غلام آزاد ہیں جیسے کہ وہ بات کر رہی جو بہت مشکل ہیں. ابھی بہتر ہوا ہے کہ سبق کے ذہن سے پہلے بات کرے گی کرے گی کرے گی یہ اٹھا تو اس بار سلام ہے اپنے شرین بہت بڑے عالم تھے ان کے پاس مسئلہ پوچھنے کے لیے گیا اس نے کہا جی سنا ہے کہ میری وہ دوری کی لڑائی ہوئی میں نے کہا کہ سبق کے سے پہلے اگر آپ نے بات کی بات نہ کی تو مجھ پر سنس راک ہوگی صبح جی کو اس سے کہا کہ اگر میں نے یہ بات کی تو مجھ پر سن بات ہے تو وہ اس کے شرح سے پہلے مجھ سے بات کی تو کہ بس اب خبر کر پلاک ہو گئی آپ کیا کرتے پھر خیر جی ابھی نے جان سوتے اس بار کے نام ضفر احمد اللہ جو ان کی عمر کم تھی اور ان کی شہرت نہیں ہوئی تھی اور روحانی لحاظ سے علامہ میں سیریز بہت بڑی شخصیت ہو رہی تھی خیر یہ آگے نکان سے مسئلہ پوچھنے کے پاس آرام سے جائیں بس گھر پر رہیں کوئی طلاق بلاک نہیں ہوئی کچھ بھی نہیں بس آرام سے رہے کچھ بھی نہیں خیر کہ علامہ کے اتنی بڑی شخصیت ہیں انہوں نے کہا وہ تھے ان کے پاس آئے ان کو بڑا وہ ساتھ اور انہوں نے دونوں کو ساتھ اور آئے انہوں نے کہا وہ نہیں بات کہ تم کیا بس کرتے تلاک ہوئی ہے اس کے طلاق شرط ہوئی سب کو کیا بات ہوئی تھی بھائی اور سے آج اس طرح ہوا کہ میں نے بیو سے کہا کہ صبح کے ایگزام سے پہلے مجھ سے بات نہیں کی تو میں نے بھی ایزام کی تھا میں نے بھی بات کی تو فلاں فلاں بات ہو جائے گی تو پھر انہوں نے علامہ احبان سرین سب کو غور کرنے کے جو موقع دیا تو آپ بتا دیں تلاک ہوئی ہے کہ نہیں کہتے ہیں بات نہیں ہے کہ صبح پھر بولیں پھر بولا میں نے کہا کہ صبح کے جان سے پہلے تھی نے مجھ سے بات نے کی صبح کے پہلے تجھ سے بات کی تو خلاف لا بات کرے تھے پھر انہوں نے دیا اللہ نے پھر بات میں جا بتا دوں جناب ہے نہیں اور صبح کے پہلے ہو گیا ہے وہ شرط سے درائی تھی صبح کے پہلے مجھے بات نہ کی بعد کے مکمل ہونے کے بعد اس سے بات کی ہے نا تو یہ تو جواب ہو گیا صبح کے پہلے اور تو میرا توبہ جہاں تک کری فوج پہنچ گئی جی ہماری نہیں پہنچ کیا کریں یہ ما آئی ہوتا ہے میرے بھائی ماں آئی کیو ہوتا ہے جس سے آگے بعد کی آئی کیو اس طرح کا واقعہ ہوا کہ گاجی نے گاجی نے کہا کہ صبح کے پہلے میں نے بیو کہا ہے اگر میرے ساتھ بات نہیں کرو گی تو مجھے سب سے دلہ ہو جاؤ گیم نے کہا آپ چلے جائے کچھ بھی نہیں ہوگا ابھی چلا گیا بیٹھے گئے بات کرے گی کرو کہ نہیں کرتی ہے نہیں کرتی کرتی اس نے کہا بیڑا گرک امام صاحب نے بیڑا گرک کر دیا اپنے میں دیکھا کہ امام صاحب نے خود یہ شروع کر دیا ہے بس نظام بنے اللہ حکبر اللہ حکبر اور اس نے کہا یکسٹ کو خبر ملک لے کر اللہ جاؤ گا جی ہو گئے ازان ہو گئی میں نے بات نہ کی کچھ سے آپ تو مسئلہ ختم ہو گیا نا آپ بڑا غفین ہو گیا ایسے کہا کہ امام صاحب کے ساتھ جا کے لڑائی کرتے ہیں جیسے مارا بیڑا گرد کر کے جیسے کہ آرام سے جا کر آیا مسجد کا امام صاحب آ کر آپ نے مارا بیڑا گرد کیا نا اذان ہو گئی آپ نے اذان دی اور وہاں پر گیا تو مسئلہ نہلاک ہوگی اسے کا فکر کرے میں نے تاجد کی اذان دی ہوا ہے آپ یہ کا وقت نہیں ہوا ہے وہ آزاد میں نے دیجیے دی تو صبح کی آزاد سے پہلے میرے ساتھ باتیں کرے کہ قسم کا مسئلہ ٹوٹ جائے چلے بڑے تفصیل بات ہے صاحب ایک آدمی آج کا بادشاہ بڑا واقعہ ہوا ہے کہا کہ اس طرح ہوا کہ رات کو آئے میرے گھر پر چوک اور سارا سامان باندھا ہمیں باندھ دیا کیا تو میں نے ان کو پہچان دی انہوں نے ہم سے قسم لے لیے کہ اگر تم نے صبح اگر کسی کو کہا صبح اگر کسی کو کھا کے انہوں نے چوری کی ہے تو تم پر گئے تو تینوں شبدوں کی طلاق نافذ ہے پائے اس قسم نے لی ہوئی ہے آپ آدمی سامان لے کر بازار میں بیٹھے ہوئے رہے ہیں اور ہم اب بول بھی نہیں سکتے اور نے کہا کہ وہ نماز میں مسجد کو آتے ہیں اور وہاں سے ہم سے کیا کریں اور نے کہا کہ کوئی فکر نہ کریں دور کے وقت آپ کے مسجد کا فیصلہ کریں گے کے کی اذان میں سارے لوگ نماز میں جمع ہوئے ہیں انہوں نے کہا اس طرح ہے کہ دروازہ بند سب آدمی جب نکلیں گے تو میں ایک ایک آدمی کو باہر نکالوں گا انہوں نے کہا کہ جب میں آدمی کو نکالوں نا تو جس سے آدمی کو نکالوں گا جو چور نہیں ہوں گا آپ نہیں ہے یہ چور نہیں ہے یہ, نہیں ہے،, یہ نہیں ہے اور جس بار چور نکلے گا تو آپ اس وقت خاموشی دیں گے <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> نکالے نکالے اور آخر میں جو نکلے گا دے سب <تصفح> <تصفح> سبوں کو پکڑ لیا سارا سامان برابر کیا یہ عجیب و غریب امام ضرور رحمۃ اللہ کا ادارہ جو فتح عربی کو بیان کر رہا تھا اس کے دو سو نمبر ہو سکتے دو سو چار اس میں امام امام اس کو کہتے ہیں کہ جو عربی کی لغت عربی کی ڈکسری عربی کی گرامر عربی کی سفاری زبان اور پھر قرآن و جس کا قرآن کا پورا حفظ ان کی ساری تفریحوں کو قرآن کی دس کراطوں کو جانتا ہو امام مسلم کہتے ہیں جی؟ کرات کہ ایسی ہوئی ہے دوسری ایسی ہوئی دوسر دوسر ایک مال کی یون میں جی ایک رات ایک مال کے یون میں جی اس طرح دس کراتوں میں مسئلے کو بیان کرتے کرتے پرانی کرات کرتا تھا پلانی کرتا تھا اور کہتے ہیں کہ سب کراتوں میں مسئلہ یہی نکل رہا ہے اس کا یہ ماننے آ رہے ہیں محمود کو کہتے ہیں جو سارے روم کو جاننے والا ہو اس چالیس میں امام ہوتے تھے ان کے ادارے میں اور ایک سو ساٹھ جو ہے وہ باقی لمحہ ہوتے تھے کہ وہ حوالے وغیرہ نکالنا اور ان کو دوست کرنا اور ان کے لیے وہ کام کیا کرتا تھے باقی ریفرنسل کا کام وہ کیا کرتے تھے ساٹھ آدمی اور چالیس آدمی کا وہ ڈسائڈ کیا کرتے تھے اور یہ چالیس آدمی ہفتوں بعد کیا کرتا تھے اور اگر کہتا ہے جی کہ امام یوز کیا وہ تو آیا وہ نہیں ہے انہیں دوست کے آنے کے بعد مسئلے کو ڈسائڈ نہیں کرو گے کیا ان کی اس کے پاس ہے وہ آئے گا وہ اپنی بات مکمل کرے گا پھر مسئلے کرے گا اس کے بعد پھر جو ہے تو ان کے وہ مسائل جو ہے تو وہ ہو کر لکھے گئے ٹھیک ہے نا اور امام عظیب نے جو کہا ہوا ہے کہ اگر بیری کوئی بار قرآن و عزیز کے خلاف عزیز قرآن عزیز کے خلاف نکلے تو اٹھا کر دیوار پر مارو ہاں جی کہتے ہیں اس نے تو خود کہا ہوا ہے لوکیت کو شک تھا یہ کے طور پر کہا ہوا ہے کہ میرے اس میں یہ بات ہے نہیں ہے قرآن عزیز کے خلاف ہے نہیں ہے ہم سر فرق یہ ہے اچھا ایک بات آخری میں آپ فرق کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ یہود کی ایک ترتیب رہی ہے کہ وہ مسلمانوں کو کسی ایسے فالتو پسیزوں نے الجھا کر اس بات میں لگا دیں وہ بات ایسی ہو جو اصلاح نف کے لیے بھی کہنا ہو اسلح کے لیے ان کے اکٹھا ہونے کے لیے ان کے جمع ہونے کے لیے ان کی آخرت کے لیے تو ضروری نہ ہو لیکن اس دباس میں خاصا الجاؤ ہو جائے اس الجاؤ میں ٹکرائیں آپ اس میں دوسرے سے اور ٹکرا کر ان کی دوست پانچ پانچ ہو ان کے ان کے اختلافات کرتا ہوں پہلی کوشش جب عبداللہ بن پر نے دور فاروقی میں کی ہے جس کے نتیجے نے اسے خوارج کا گروہ خلا کیا اور خارجوں کے گروہ نے اسمان ادلاس ان کو شہید کیا ہے کو پانچ سال تک لڑایا ہے اور جس بار کو میں نے کر لی تو پھر یہ خارجی کھڑے ہوئے ہیں اور پرجیہ فتو لگایا ان کہا قرآن ہم جانتے ہیں یہ نہیں جانتا ہے اور نیروان کی جنگ میں آپ کے ساتھ لڑے ہیں اور پھر ان کا خاتمہ ہوا ہے پورا خاتمہ نہیں ہوا ہے لیکن ان کا ٹوٹا ہے اور سانی حکومت سے فارغ ہوئی ہے اور جب میں ہوا تھا کہ جو خوارج کا گرو ہوگا اس میں نئی امتمت سے مقبول بندہ لڑے گا اس سے بھی کہتے غزل عدل اللہ علیہ وسلم کا حد پر ہونا ثابت ہوتا ہے اور امیر ماوی عزی اللہ علیہ وسلم کا اتحادی خطا پر ہونا کہ وہ ان کی ہوناجی خطا نہیں ہے وہ کہتے غلط ہے لیکن میں صحیح کروں گا اتحادی خطا ہے اس کو ٹھیک سمجھ نہیں کیا وہ اتحادی خطہ ہے راجی خطا میں اتحادی خطا میں فرق ہوتا ہے ٹھیک ہے نا تو پہلا گروہ نے کھڑا کیا ہے پھر دوسرا گروہ متضلّہ کا کھڑا کیا ہے جیسے قرآن مخلوق ہے مخلوق نے ایسی بات کھڑی کر دی تو اس محمد کو جایا اور ایک بار لڑایا ہے کہ مامون نے ماں محمد احمد رحمتہ اللہ نے مار مار کے شامت کی اور دنیا اس دان تکراتی رہی تو لہٰذا ہر وہ گروہ جو ایسی باتوں کو بیان کر رہا ہو جن کے خلاف اونجائی خود حضور لگی ہوئی سکھ ہی مسائل میں کوئی یاد اٹھاتا ہے کوئی نہیں اٹھاتا ہے اس کی خود نہیں جنگی. اگر میں کہتے میں آدمی اٹھاتا ہوں جان والے یہ جا غلط ہے تو میں فضول دیکھیے میرے بھائی دین کی تبلیغ کہتے ہیں توحید کو بیان کرنا افساروں کو بیان کرنا امال کے فضائل کو بیان کرنا امال کے وجدوں کو بیان کرنا استعد کی بات کرنا لوگوں کی اصلاح کرنا ان کو نمال کا بابن کرنا ان کو دن کی باتوں کا بابن کرنا جس ترتیب پڑکی آپ کے پاس پہلے تبدیل کام کر رہے ہیں اور جس سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ اصلاح ہو رہی ہے بات پہل رہی ہے لوگوں کو فائدہ ہو ٹھیک ہے اور کوئی عالمی کھا ہو کر کہ آپ کب یہ کریں یا نہ کرے, کرے جو ریفرنگ نہیں کرتا وہ غلط ہے اس کا دن ٹھیک نہیں ہے جو امین جو ہے تو اس کا دن ٹھیک نہیں ہے تو یہ وہ فالتو بھاس ہے اور ان باتوں کی بنیاد میں یہود ہوا کرتے ہیں میں آپ کو بتا دوں میں ان لوگوں کو یہودیوں کی طرف کو کر رہے ہیں لیکن میں سادہ لو ضرور کہتا ہوں یہ سادہ لو کفان کے پرمکھنے میں آ کر ان بات کو چلا رہے ہیں جس کو اصلاح دفع کے لیے اصلاح امت کے لیے جس کی ضرورت نہیں ہے اگر تو مسود کر بہت پائے کے ہیں اور حضور کے دور, دور کے وہ ہیں مفتی ہیں ان سے کہا کہ آپ تین بتر پڑھتے ہیں ابیر ماوریہ کرتے ہو ایک فطر پڑھتے انہیں نہیں کہا کہ میں ٹھیک کرتا ہوں غلط کرتا ہوں انہوں نے کہا وہ بھی فقیر ہے کیونکہ جو عظیم کا کا اور بڑے پائے کے لما گزرے ہیں ان نے کبھی عزی ماوی عضل ان کے بیان کردہ مسائل بھی شریف کی بنیاد ہیں ٹھیک ہے نا انہیں کہا کہ میں کروں, غلط کرتا ہوں. یہ ساری باتیں حضور صاپت جیسا کوئی آدمی ایمان توحید وسالت آخرت خوف خدا اصلاح کے اوپر رسد اللہ دور کرنا تو امال کے فضائل اور خراب امال کے سراب جان کر کے کام کر رہا ہے تو سمجھیں یہ تو حضور کے طرف پر دوری کا کام کر رہا ہے جو آدمی کہتے ہیں کو عزیز فلانے پلانے میں کہا جاتے عزیز خود کو غلط بنے گی کہ کا یہ کام ہے کو پتہ نہیں اس کو بیچارے کو پتہ نہیں انڈوسینٹ ایجنٹ آپ کی آپ یہ پکار کا معصوم نمائندہ ہے نمائندگی کر رہا ہے پتہ بھی نہیں یہاں پر بڑے خیال لگ گئے کہ جو آدمی اس بات کو ثابت کر لے کہ بات کی پاتر نہیں پڑی جاتی دو لاکھ روپیہ نام لے تو یونیورسٹی والوں کا خیال ہے کہ بڑھا لینا دے دے رہا ہے یہاں کا میں ایک پڑھ آدمی ہوں سارے میرے پاس جاب کوڈ جواب دو اور جواب دو لاکھ فنڈ لگتے پانچ لاکھ مانے پانچ لکھ مل جائے نا پانچ کروڑ ہے اتنا بڑا انعام ہی مل ہے اتنا بڑا آ کر آدمی فائدہ لینا تو میں نے کہا ان اس کا جواب میں جمع کی تقریر کچھ دن بات چلے چلے جب اس خوب پاس ہو جائے گی اور پورا یہ کچھ لوگوں کے آ جائے گا پھر میں جمع کی تقریر میں اس کا جواب دوں جب سبق جمع ہوئے تو میں نے جمع تقریر میں میرے بھائی پہلے تو اس بات کو بتا تو نے کتنے بے نمازیوں کو نمازی بنایا جو کہ کی تبدیلی کا کام ہے بے نمازی نے بنایا نہیں اور کہتے فاتحہ پڑھنی چاہیے کہ نہیں پڑھنی وہ کام تو کر نہیں جو کرنا چاہیے e اور اگر تون نے نمازی بنایا تو سے پوچھا کہ پڑھنی چاہیے ان پڑھنی چاہیے اور میں نے اگر کو نمازی بنایا نہیں پڑھنی چاہیے میں کہوں میرے پاس تو مجھے ذرا تو سے لہذا آپ اس کو نہ پڑا کریں اس میں زیادہ سو آپ باقی اتنی سی بات ہے باقی یہ کہ پڑھنے کے بعد یہ تو لڑائی کی لڑائی جلنے کو آپ کھڑا کر رہے ہیں اور اختلاف ہے نہ کر رہے ہیں اور کو نقصان ہو جا رہے ہیں یہ تو بات نہیں ہے اپنی بات تو آپ بنوازی کو دوبارہ کرنا ہے ہمارے اضلاع میں ہماری تربیت بھی خاص طور پر تبدیلی والے اضلاع میں میں نے اس کی بہت وسیع عالمی سطح پر میں نے کام کیے ہوئے تیس سال مسلسل معذوری کی وجہ سے میں رہا ہوں یا مصروفیتوں اور معذوری کی وجہ سے میں رہا ہوں سر بھی مجھے یعنی افغانستان کے کمیونزم کو توڑنے کے لیے جو پندرہ سوادی بھیجے گئے تو میں میں گیا ہوں میں دو بار گیا ہوں اور میں نے راتیں گزاری ہیں کھلے میدان میں اور پہراؤں میں ہم نے راتیں گزاری ہوئی ہیں جہاں پر جنگلی جانوروں کا خطرہ ہوتا تھا خرچہ ہوتا تھا اور ہم کام کر رہے تھے کہ ان کے رائبل بزرگوں نے بھیجا ہوا تھا خوبصورتی طور پر بھیجا بھیجا ہوا تھا کہ آپ اس ٹائم پر جا کر کام کریں گے تاکہ اس کا غور ٹوٹے کا. ورنہ اس وقت ترقی بیٹھا ہوا تھا ورنہ ترقی کے بعد ایسے حالات آنے والے کہ بہت کچھ خون یہاں پر ہوگا ہم نے بھیجا میں اس سے ہوں اور میں اتنے خطرناک حالات میں کام کیا ہے اللہ کا اگر قبول ہو گیا تو اگر ریا سے قبول نہ ہوا تو میں ریا ہے یہ پھر میں نے کام کیا ہے غور کو توڑنے کے لیے ہمارے بتایا ہوا تھا کہ کسی بات کو چھیڑو گے نہیں یعنی کہ باتوں کو کمر کو ان کی غلط باتوں کو بھی چھیڑنا نہیں ہے آپ آپ اپنی بات کو خوب دلائل سے اور زور سے بیان کریں جب آپ توحید رسالت کو اور آخرت کو اور امار کے فضائل کو بیان کریں گے تو خود دور ہے یہ روشنی ہے کہ میرے بہادر کو ان کے اندر ایک شور کر رکھے اور وزیر ڈالک تو میں نے عملی طور پر ہوتے ہی دیکھا ہے جو دو موقع پر کام کرتے ہوئے ٹھیک ہے نا یہ بار پاکستان میں سوشلزم اور کمیونزم کی سخت دعوت آئی ہوئی تھی اس بار میں تھرڈ ایئر میں دیش میں تھا تھرڈ ایئر میں دیش کے مجھے کلاسوں سے فارغ کر کے کلاسوں میں نے چھوڑ دیا یہاں پر وہ میں نے نہیں اٹینڈ کیا اور میں شاہ پر اسٹوڈنٹ میں میری سپلیمنٹری آئی ہے اس بات پر کیونکہ مجھے بزرگوں نے کہا ہوا تھا کہ آپ جو ہے تو اب اس وقت جو آپ آ جائیں اور لاہور سے دیکھ لاہور سے لے کر جو ہے تھانہ اور ننگوڑا کالج تک میں نے کام کیا ہے لوگوں کو ساتھ لے کر اور آپ کے ان کالجوں میں بزرگوں نے کمرے بھرے ہوئے اور انہوں نے کیا ہوا تھا سامی جی نکلپن کے مقابلے میں ٹکاؤ والی مریض سے کام کر رہی تھی اور اس وہ سچا خاصہ ٹکراؤ پیدا ہو رہا تھا اور عام لوگ پولرائز ہو رہے پول میں جا رہے تھے دو پول میں جا رہے ہیں اور میں آپ ایک ایک بجے کی ویکار گزا جی میں آپ کو سنا دوں متدان کا میں ہم گئے رات جب گیارہ بجے پہنچ کبھی میری بہت میری بہت زوردار تھی مجھے جس تبدیلی کو سکھایا ہوا تھا وہ ڈو ہے ابھی میں جس پر کام کرتا ہوں ڈو اٹھائی تبدیلی یا تو کام کر کے اس کو میں مقابل کر لوں گا یا اس پر میری موت ہو جائے گی خوشر خان کا آپ کو ایک طرح وہ دنیا کے پختون داد و کارا دنیا کے پختن داد وہ کارا یا بخری کا کرے یا وہ کمانے اور دوسرا شہر میں آپ کو سناؤں پتنگ میں تو جہان خوشار خان ہے ان دو شہروں میں جوش بھری تفریح سے میں بولا کرتا ہوں تھوڑی میں کہ اس کو میں ایک تبدیلی کے بولا کرتا ہوں جی پہلا شر کون سا تھا وہ دنیا کے پختونزادوں کا اس کو کہا کرتا ہوں وہ دنیا کے جو مسلمان نزادوں کا رہا دنیا کے مسلمان نے دادا دو کا یا بھوکری کا گھر یا بک ہم اسلام بنن نو توڑا اسلام بنن نو تڑل اتورا دو تنگ جہان مسلمان وہ سر لوایا تھا پتوڑا ہاروایا جمع ہوئے یہ خال میں نے کس طرح میں آپ کو سنا تھا ہاں کونس میں جب ہم پہنچے سیدھا میں نے کہا کہ اسی میں جاؤ بولانا ریاض رحمۃ اللہ نے فرمایا ہوا ہے کہ آپ رات سات بھی کو بھی پہنچے تو آپ نکلیں گے پر زیادہ گز پر نکلو میرے ساتھ دو چار آدمی نکلے ہم جب گئے اس میں داخل ہوئے تو ایک لڑکا کھڑا تھا ایک لڑکا کھڑا تھا اسے سے کیا دوسرا کھڑا تھا اسے میں نے فلام کیا میں نے کہا وہ تمہارے کمرے میں بیٹھ گئے طلبا والا تو بارے جاگ رہے تھے اس کے کمرے میں بیٹھے ہم اس کو جو میں نے دعوت دی تو یہ کمسٹوں کا مردان کاری کا سردار کا تھا بارام اس کا نام تھا پر میں کہا ہوگا مجھے آپ کا نام بھی یاد بارام اس کا نام تھا کمیونسٹوں کا سردار تھا ہاں نام کبرست کرے تو اس نے کہا کہ اچھا ہمارے وہاں پر جائے تو کاجنگر ہمارے وہاں پر جو مشہور وکیل نہیں کاجن وغیرہ بھی اسٹوڈنٹ ہے میں ہم میڈیکل اسٹوڈنٹ کا علاقہ ہمارا کاجنگ اس زمانے میں یہ کمروزن دعوت دیا تھا یہ تاریخ چلایا تھا اللہ کا سبرست کرتے ہیں میرا دوست یہ کبھی جلحم ہوتے تو خیر یہ کمرسوں کے ساتھ تھا تو اس نے کہا کہ وہاں پر کا جمون کازین مرد ہے آگے کے ساتھ دے تو اتفاق کاجی مر ہمارے گاؤں ہمارے مالک کا تھا تو میں نے کہا کازینور تو ہمارے مالک کا ہے بجائے کچھ دیا ہمیں بزرگوں نے بتایا تھا کہ بس بت جواب دیا کریں میں نے کہا آگا ہمارے مالک ہے ہمارے مالک کہا تھا تو وہ اس کو شامل متروا رہے کہاں پر کہتے ہیں میں نے کہا یہ ہم تو کافروں کو مسلمان کرتے ہیں مسلمان کو ہم کافت نہیں کرتے میں تو مسلمان کیا مسلمان کو ہم کافت نہیں کرتے واضح بات تو جھوٹ تو نہیں تھا میں کہا ہم کافر کا مسلمان کرتے مسلمان کو کافت نہیں کرتے تو, تو میں نے کہا تو ڈاوا میں ڈیٹول بورڈ تھا کہ میں بہت زما سب کو میں نے کھڑا کیا روانہ کیا گیا روایت کے مسئلے بنایا تو ہمارے پاس اللہ ساتھی سبزی والوں پر سکون تاری ہوتے ہیں فور وفر کر رہے ہیں کہ سب کو جگاؤں یہ سب کو جگاؤ کہوں کہ کام کرنے کے لیے آئے میں سونا نہیں کرتا ہوں وہ سب کو جگایا انہوں اب سب کی بجوگے ہوں پھر زوردار دوسری دفعہ دعوت کی اور اس سے اس ٹوٹے اور ہمارے ساتھ جمبل ہوئے وقت لگا ان کا آلریڈی اور جس وقت پہ جاؤ پیاؤ یونیورسٹی میں جب آیا نا اپنے تو ملزم کو گدا اس کو لے کر جب یہاں پر آیا تو اس دیکھا کہ یہاں پر تو اتنا زور ہے جن والے لوگوں کا کہ یہاں تو کچھ کریں گے دوبارہ تو میں آپ کو بات کا میرے بھائی یہ وقت عالمی سطح پر کفر دو جائیں نوالا بنا کر نکلنے کے لیے تیار ہے اور کفر دو جائے ان اختلافات میں ڈالتا ہے زیادہ کوئی آدمی ان اختلافی امور کو آپ کو دعوت دے رہا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ یہ ہونے چاہیے جو یہ نہیں کرتے ان کے پاس دین نہیں ہے اور وہ غلط ہے تو سمجھ جائے کہ یہ انسین یہ معصوم نمائندہ ہے پیر کا یہ دین کا کام نہیں کر ہم جو ہم نہیں کرتے شادی کرتے ہیں ہم کہتے ہوتے ٹھیک ہے کیونکہ ان کو وہ عدیب سے آخری بات نہیں آپ سکے حضرت بلاشان صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑی تشویش گزرے ہیں ان کے پاس ایک آدھ نہیں آپ سے آج تھی فی الحال لڑکی کی شادی نہیں ہو رہی تھی تو شادی کی خاطر لحیز ہو گیا انہوں نے کہا اس آدمی کا ایمان سلب ہونے کا خطرہ ہے کیونکہ اس نے مفاد کی خاطر کی جیسے ہوتے ہیں اگر یہ اس کے دل میں یہ بات آئی ہوتی کہ یہ زیادہ ٹھیک ہے زیادہ آ کے اور اس بڑا زیادہ سے بتایا کو تیار کیا ہوتا پھر خیر کیونکہ کہ ہاتھ کو پل جائے اور اس نے جو ہے مفاد کی خاطر لیا ہے زیادہ اس آدمی کا جو ہے ایمان خلب ہونے کا خطرہ ہے مفاد کا آدمی مفاد تھوڑا ٹھیک ہے بھائی یہ باتیں میں نے آپ کو چلنا مجھے بات ہے کر دوں گی اور اس میں یہ ہے کہ آخری بات آپ یہ کر دو میرے پاس ہوگا یہ ایک دن کی بات نہیں ہے کہ میں اپنا دل چیڑ کر آپ کے سامنے اپنی اس انڈسٹری کی اور عالمی 40 سالہ جدوجیات کو آپ کے سامنے میں رکھ یہ ممکن نہیں ہے اس لیے کہ میرے پاس آئے گا رابطہ رکھے گا کا ملے گا یہ ہمارا سلسلہ یہاں چل رہا ہے اور ہمارے سلسلے کی ہفتہ وار اٹھارہ مجالس ہوتی ہے ٹھیک ہے بڑی اس سے آپ ثابت ہوں ان یہ تو تھوڑا وقت تھا تھوڑی بات میں آپ نے کہہ سکا ہوں جو اصول دین ہے یہ بہت عظیم رہنمائی ہے اور بہت عظیم سے میں فراست ہے اور کو سیکھنے کے لیے آپ کو وقت دینا ہوگا آپ ہمارے آئیں گے جائیں گے رابطہ رکھیں گے انشاءاللہ بہت اللہ اس کے بعد یہ چیز ہوگی ٹھیک ہے وقت دماغ ہو رہا ہے پر ہمارے مہمان دور جا رہے ہیں تو ہونے والے ہیں اس لیے ورنہ میں آپ کو پورا ایک وقت بہتر سیکنڈ بہتر سوال جواب کا اگر سوال جواب کا سیکھ کرنا چاہتے ہیں آپ اگر دل چاہتا ہے تو اس کے لیے کوئی دوسرا دن اور وقت مقرر کریں آئندہ جمعے کو مقرر کرتے ہو یا جو ہے تو اور کوئی دن مقرر کرتے تو میں پھر آپ کے پاس حاضر ہوتا اذان دیں جن سے با کر کے مماز خرید کریںل عگیر صاحب اذان کون دے گی ایسا زرد آدمی اذان کہ کسوال کہتا ہے کہ وہ حض دلان کی اذان کہہ رہا ہے کیا کہہ رہا ہے جی یہ شہر جو کبھی سردہ ہے کبھی امرال نئی معلوم ہوتی ہے کہاں سے پیدا وہ شہر جس سے زبرستہ ہے قبرستان وجود ہوتی ہے بند مومن کی اذان سے پیدا